رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین وسام عین آپ کے سامنے عقید واسطیہ کی شرح کی جاتی ہے اور اس شرح میں اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ صفات جو قرآن و سننا سے ثابت شدہ ہیں لیکن آپ لوگوں کو سن کر کے تعجب ہوتا ہوگا عجیب لگتا ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کرتے ہیں جیسے اللہ کلام کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے دو آنکھیں ہیں اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں اللہ کے لیے انگلیاں ہیں اللہ حرب العامین ہستا ہے اللہ تعجب کرتا ہے یہ تمام صفات جب آپ لوگ سنتے ہوں گے تو آپ لوگوں کو تعجب ہوتا ہوگا اور تعجب اس لیے ہوتا ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے اس طرح کی باتیں اسے پہلے نہیں سنی ہیں ہمارے ملکوں میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے مدرسوں میں یہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے اور یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں لیکن یہ علم علماء اور طلبہ ہی کی حد تک محدود رہ جاتا ہے عوام میں جا کر کے لوگ اس رے کی باتیں نہیں بتاتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو جن کے ہاں یہ عقیدہ تو پڑھایا جاتا ہے لیکن سلب سالین کے عقیدے اور منہج پر نہیں اس طرح کی صفات آتی ہیں تو ان کی تعویل کر دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے دو ہاتھ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ کے لیے آنکھیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کرتا ہے اس طرح کی تعویل کر کے لوگ گزر جاتے ہیں اور ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہی ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا منہج ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سرب سالین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں اس لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا غلط تعویل کرتے ہیں غلط معنیٰ بیان کرتے ہیں لیکن جو صلب صالین کے عقیدے اور منحج پر ہیں اور جن کے اداروں میں مدرسوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے تو وہ تعلیم عوام تک نہیں پہنچ پاتی ہے حالانکہ یہ بھی توحید ہے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے توحید کی تین قسمیں توحید غوبیت توحید و لوہیت توحید اسما اور صفات اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی اس کی افات کی بھی ایک توحید ہے اس کا بحیل ہمارے ضروری ہے جیسے علماء کے لیے ضروری ہے ایسے عام کے لیے بھی ضروری ہے اس لیے آپ دیکھیے سعودی عرب میں ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بھی آپ پوچھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں کہے گا ہاں اللہ کے لیے آنکھیں ہیں لیکن اللہ کی شایان شان ہیں ہم ان آنکھوں کی تعویل نہیں کرتے کیفیت نہیں بیان کرتے مثال نہیں دیتے وہ آپ کو بتائے گا یا اس طریقے سے کوئی بزنس مین ہے اور وہ عالمِ دین نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے اس کا علم ہوتا ہے کیونکہ ان کے مدرسوں میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دروس بھی دیے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر تو یہ توحید اسما اور صفات جو ہے جو بہت ہی اہم توحید ہے اس کا ذکر ہمارے یہاں عوام میں نہیں ہوتا ہے لوگوں کو یہ ساری تفصیلات نہیں بتائی جاتی ہیں اور علماء ہی کی حد تک یہ باتیں رہ جاتی ہیں طلبہ کی حد تک اس لیے جب عوام کے اندر باتیں آتی ہیں تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالی کے لئے ہاتھ بھی ہم نے تو اسے پہلے نہیں سنا ہے ہم نے تو اسے پہلے نہیں سنا کہ اللہ تعالی کلام بھی کرتا ہے اللہ تعالی کی آنکھیں بھی ہم نے تو اس سے پہلے نہیں سنا اب یہاں بھی دو طرح کی عوام ہوتی ہے ایک عوام وہ ہے جو سلف ان کے عقیدے اور پر نہیں ہے جب ان کے سامنے بتاتے ہیں تو انکار کر دیتے کہتے ہم نہیں مانتے ان کو لیکن جو سلب سارین کے عقیدے اور منحص پر ہیں جیسے اہل حدیث لوگ تو جب ہم ان کے سامنے بیان کرتے ہیں عوام کے سامنے قرآن کی دلیل دیتے ہیں حدیث بیان کرتے تو فوراً مان لیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا اب ہم نہیں مانیں گے نہیں یہ نہیں کہتے ہو وہ مان جاتے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں بی بی والے یا جی آئی والے جب ان کے سامنے یا ان کے عوام کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے تو فوراََ انکار کر دیتے ہیں نہیں بات مانتے لوگ جی ہاں انکار کر دیتے کہتے نہیں ہیں. ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہو یا اللہ اور غلامین کے آنکھیں انہیں ہم اس کو نہیں مانتے وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں لیکن جو سلب سالین کے عقیدے اور منحج پر ہیں جن کی تربیت ہوئی ہے اگرچہ عصما اور صفات کی توحید کا علم ان کے پاس نہیں ہے لیکن جب ان کے سامنے بتایا جاتا ہے چونکہ ان کی بنیاد ہے کہ قال اللہ اور قال رسول اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمیں اس کو ماننا چاہیے چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو تو جب ان کو بتا دیا جاتا ہے ان کی تربیت کی جاتی ہے اسی اصول اور منحج پر کہ دلیل ہمارے کتاب اللہ اور سنت رسول ہے تو فوراً وہ مان جاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے اسے تشوی لازم آتی ہے اسے یہ لازم آتا ہے اور یہ سب اللہ کے بارے میں کہنا غلط ہے ہم یہ نہیں مانتے فورن انکار کر دیں گے کیونکہ ان کے مدرسوں میں بھی یہی بات پڑھائی جاتی ہے اور ان کے علماء یہی پڑھتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی انصفات کی باقاعدہ وہ تعویل کر دیتے ہیں اور اس کا جو صحیح معنی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو تعجب مت کیجئے اس ساری باتیں کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہیں صحابہ کا عقیدہ ہے یہ صلاب صالحین کا عقیدہ ہے تعبین طب تعبین کا عقیدہ ہے یہ اور باقاعدہ یہ سب ان باتوں کو مانتے تھے لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر پہلے نہیں معلوم تھا اب معلوم ہو رہا اس پر ایمان لے آئیے عقیدے کی کر لیجیے لیکن اس کا انکار کر دینا اس کی غلط تعویل کرنا غلط معنی بیان کرنا یہ سچے مومن کی علامت اور اس کی پہچان نہیں ہے ہماری پہچان یہ ہے کہ و واطانہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم ایمان لائے ہم نے تصدیق کی قرآن سچا ہے نبی کی حدیثیں سچی ہیں صلب صالحین کا منہج سچا ہے ان کا عقیدہ سچا اور برحق ہے لہذا جب ان کا عقیدہ اور منحج ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے وہ ساری چیزوں کا علم انسان کو نہیں رہتا لیکن جب اسے بتایا جاتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی ایک انسان کو ماننا چاہیے کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر ساری باتیں بیان کی گئی ہیں تو قصور عوام کا نہیں ہے قصور والما کا ہے جو عوام الناس تک اس علم کو پہنچانے میں قاصر رہے ہیں اور علماء تک عوام تک علماء نے علم نہیں پہنچایا حالانکہ توحید ہے یہ اس کا جاننا بھی ضروری ہے اگر کوئی اسماع اور صفات کے اندر شر کرتا ہے تو یہ بلا شرک کا انتخاب کرتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس لیے یہاں دیکھیے کہ مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں درد کے اندر پڑھائے جاتے ہیں اور یہ ساری باتیں عوام کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ ان کے پاس اس کا بھی علم ہو اسماء اور صفات کا بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں جن کے بارے میں لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا صفات کے انکار کر دیا یا کچھ صفات کو مانا اور دیگر صفات کی غلط تعویل کی اس کا غلط معنی بیان کر دیا صلب سالین کے عقیدے اور منہ سے ہٹ کر کے تو یہ عوام الناس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بنیادی علم کے اندر چیز آتی ہیں تو یہ ساری صفات ہیں جو حادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں آج ہم اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت پڑھیں گے کہ اللہ تعالی کے لیے قدم ہے اللہ کے لیے رجل ہے پاؤں ہے اللہ رب الامین کے لیے جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ ہیں اللہ کی دو آنکھیں ہیں اللہ کلام کرتا ہے ایسے آج ہمیں پڑھیں گے کہ اللہ رب الامین کے لیے قدم ہے اور کتنے قدم ہیں اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں دو پاؤں ہیں کرسی کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بارہ سنا ہوگا کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے دن قرآن کی سب سے بڑی آیت کن سیات الکرسی وسیع کرسیہ یہ والارض اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کو وسیع ہے گھیرے میں لیے ہوئی ہے یہاں کرسی سے کیا مراد ہے کرسی سے مراد اللہ حرب جہاں دونوں قدم رکھتا ہوا ہے یہ تفصیل کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمان ہے اور یہ ان سے تفصیر صحیح طور پر ثابت شدہ ہے امام زابی نے کہا کہ صحیح ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ مختصر الوق کے اندر کہا کہ ان سے تفسیر صحیح ہے اور یہ تفسیر ان سے نقل کیا ہے بہت سارے محدسین نے انہیں میں سے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے التوحید اس میں ان سے نقل کیا ہے ابن ابی صحبہ کی کتاب ہے کتاب العرش اس میں انہوں نے یہ تفسیر نقل کی ہے امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرد المریشی مریثی ایک بداتی انسان تھا جو اللہ رب العامین کے نام و صفات کا انکار کرتا تھا تو اس پر رد کیا انہوں نے اور ایک کتاب لکھی اردالمریشی ار تو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ قول نقل کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایسے امام احمد کے لڑکے ہیں عبداللہ ان کی کتاب ہے اس انہوں نے یہ اثر ان کا نقل کیا ہے امام حاکم نے مستدرک کے اندر بیان کیا ہے اور امام حاکم نے بات بیان کیا ہے کہ یہ شیخین یعنی امام بخاری امام مسلم کی شرط پر یہ صحیح ہے اور امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زہابی کی کتاب العلو اس کا اختصار کیا ہے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کی اس کو صحیح قرار دیا ہے ایسے اس دور کے ایک اور سے احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب عمدت تفسیر اس میں بھی انہوں نے اس اثر کو صحیح قرار دیا تو یہ ان سے ثابت ہے ایسے ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ ننہوں سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ کرسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حبرامن کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ان کے اس اثر کو قول کو امام احمد کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سننا کے اندر بیان کیا ہے اور ابن ابی صحبہ نے العرش کے اندر بیان کیا ہے اور ابن جریر نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر امام بحقی نے اپنی کتاب سنن کے اندر اس کو بیان کیا ہے اور یہ بھی اس کی صنعت کو ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اور امام الباع رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر علو کے اندر اس کی صنعت کو صحیح قرار دیا یہ دونوں صحابہ ہیں ابو مسا عشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس تو ترجمان القرآن ہیں حبر امت کہا جاتا ہے ان کو مبصر قرآن ہمارے بھی ان کے لیے دعا فرمائی تھی ان کا یہ اثر ہے اور ظاہر بات یہ اثر یہ ایسی چیز سے متعلق ہے جس میں اشتہار کی گنجائش نہیں ہے اور جس مسئلے میں اشتہاد کی گنجائش نہ ہو جو غیبیہ سے متعلق ہوں اس میں اگر کوئی صحابی فرماتا ہے اور وہ اسے سے ثابت ہو تو یہ حدیث کے حکم میں مرفو کے حکم میں ہوتا ہے گویا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس اس کو برفو کے قبیل سے مانا جاتا ہے محدثین کے ہاں تو یہ الکرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ اسے معلوم ہوا کہ اللہ حبرامین کے دو قدم ہیں لیکن کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں نے بتایا اللہ کی آنکھوں کے بارے میں بتایا کہ کی کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے البتہ اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے کیفیت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہمیں نہیں معلوم ہے کیفیت لیکن کیفیت مشغول ہے نہیں جانتے ہم جیسا کہ امام مائر رحمتہ اللہ علیہ نے اور ان کے استاد امام ربعہ سے اور امِ سلما جو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے متحرہ ہیں ان سے بات منقول ہے کہ استواء کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عرص پر مستوی ہے تو انہوں نے کیا خمایہ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا عرش پر براجمان یا عرص پر بلند ہونا جلوہ افروض ہونا یہ معلوم ہے ولکیف و بہی لیکن کیفیت مجھول ہے ہمیں معلوم کیفیت ول بہی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے وہ سوال و اس کے بارے میں سوال کرنا بداعت ہے پھر آپ نے امام ماری رحمتہ اللہ علیہ جس نے سوال کیا تھا اپنے طلبہ اور شاگردوں سے کہا کہ بداتی آدمی اس کو مسجد سے نکال دو آج اگر کوئی سلے کا سوال کرے اور اس کو ہم مسجد سے نکال دیں تو لڑائی ہو جائے گی ہے کہ نہیں لڑائی ہو جائے گی کہیں گے کہ آپ کے پاس ادب نہیں ہے آپ نے سوال کرنے والے کو مسجد سے نکال دیا اور آپ نے ایسا کیا ویسا کیا آپ عالم دی ہیں کیا ہیں اتنا بھی آپ کو نہیں معلوم امام مالک امام دار ہجرا جن کے علم پر پوری دنیا کا اتفاق ہے ان کے ادب پر ان کی دینداری پر ان کے اخلاق پر سب کا اتفاق ہے انہوں نے اس آدمی کو درس سے نکال دیا تو کہا تھا یہ نکال دو اس کو یہ سوال نہ صحابہ نے کیا نہ کسی اور نے کیا سوالہ کیا کرتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کو کسی دیکھا نہیں کون کیفیت بیان،, بیان کر سکتا ہے جب نبی نے بیان کیا قرآن میں نہیں بیان کیا گیا تو کیفیت کون بیان کر سکتا ہے صحابہ نے سوال نہیں کیا اس کے بارے میں صحابہ ایمان لائے سب کچھ انہوں نے سوال نہیں کیا کسی اور نے سوال نہیں کیا تو آ کر کے سوال کرتا ہے تو بداتی ہے اس کو مسجد سے نکال دیا درس نکال دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درس سے کہا کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدات ہے جائز نہیں ہے یہ جو بداعتی ہوگا وہی ایسا سوال کرے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ساری صفات ہیں اللہ کے شایان شان ہیں اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کیفیت نہیں بیان کر سکتے اگر کوئی کیفیت بیان کرتا ہے تو بدعاتی ہے بدعات میں سے وہ جو سلب کے عقید و منہج پر ہیں وہ کسی بھی صفت کی کیفیت نہیں بیان کرتے کہتی ایمان لانا واجب ہے کیفیت اللہ کے کی حوالے ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے ہم نہیں جانتے جیسے اللہ ابامن کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے وہ اپنی زبات ذات میں یکتا ہے اور تنہا ہے بے مثال ہے جیسا اللہ ابام اپنی صفات میں بھی ایکتا اور بے مثال ہے نہ اس کی تشویر دی جائے گی نہ اس کی مثال دی جائے گی مخلوق سے مخلوقات کے درمیان صفات میں جب اختلاف ہے تو اللہ رب العمین خالق ہے لہذا اس کی صفت بیان کرنا یہ کیفیت بیان کرنا یہ جائز نہیں حرام ہے یہ تو اللہ رب العامن کے لیے دو قدم ہیں اس طریقے سے یہاں یہ دائنی جو فتویٰ نیتی ہے ان سے باقاعدہ سوال کیا گیا کہ اللہ رب العامین کے لیے کتنے قدم ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ الواجب اثبات ما ماسبات اللہف سے ہی کہ واجب ہی ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نفس اپنی ذات کے لیے جو ثابت کیا ہے ہم اس کو ثابت کریں من الیدین اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو ہاتھ ثابت کیا ہے دو ہاتھوں کو بیان کیا ہے والقدمین اور دو قدم و اور ابلیاں وغیرہ من صفات اور ان کے علاوہ وہ صفات الواردا فی کتاب و جو کتاب اور سنت کے اندر واری دئی ہیں اللوج اللہ قب اللہ سبہان ہو جس طریقے سے اللہ کی شائن شان ہے اس طریقے سے ان سب ان صفات کو کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کو ثابت کریں من غیر تحریف ان صفات کی تحریف نہیں کی جائے گی ولا تکیفن نہ ہی ان کی کیفیت بیان کی جائے گی تحریف معنی غلط معنی بیان کرنا غلط معنی بیان کیا جائے گا نہ ان کا انکار کیا جائے گا ولا تمخل اور نہ ہی ان کی مخلوقت مثال دی جائے گی نہیں مثال دیں گے کہ جیسے بندوں کے ہاتھ ہے اسی اللہ کے ہاتھ ہے نہ عزب اللہ یہ کفر ہے اسی بات کہنا جائز نہیں حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ بلند بالا ہے برتر ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال نہیں دی جائے گی ولا تعطیل اور نہ ہی ان صفات کا انکار کیا جائے گا اسے جامعہ نے انکار کر دیا معتضرہ نے انکار کر دیا لیکا اللہ اللہ رب العالمین کے اس قول کی بنیاد پر کُل ہو اللہ وحض. آپ کہہ دیجیے کہ اللہ اکیلا اور تنہا ہے تو اپنے ذات میں بھی اکیلا اور تنہا ہے اور صفات میں بھی اکیلا اور ہے اللہ و سمد اللہ بے نیاز ہے اللہ کی مثال نہیں دی جائے گی اللہ مثال سے کیفیت سے تشویش سے بے نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے نہ میری بیولت نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اللہ خالق ہے اللہ سب کا مالک ہے غلام کو کلو قونحد اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نہ اس کی ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے وہ قوری سبحانہ اور اللہ تعالیٰ کی اس قول کی بنیاد پر بھی کہ لئی عیسہ کا مثلِ عشۂ وہ بس سنگ کر لیجیے آپ سب لوگ لئی سا کا اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات کے اعتبار سے وہ اب اسمی البصیر اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا البصیر اللہ کا ایک نام البصیر ہے اللہ کا نام ایک اسمی ہے اللہ کی سفت سننا اللہ کی سفت دیکھنا تو اللہ رب العالمین نہ اپنی ذات میں کوئی جیسا ہے اور نہ ہی صفات میں اللہ تعالی جیسا کوئی ہے وہ یہ حقیقت اللہ مجاز یہ حقیقت ہے یہ کوئی مجاز نہیں ہے کوئی کنایا نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اللہ کی انگلیاں اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں حقیقت ہے لیکن کیسے ہم کو نہیں معلوم ہے یہ نہیں معلوم کیفیت کا علم نہیں اور جب کسی بھی صفت کی کسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو موصوف کے لحاظ سے اس کی حقیقت ہوتی ہے موصوف کے لحاظ سے جیسے ہمارے پاس بھی مانی میں بار بار مثال دیتا ہوں اس کے لیے جیسے ہمارے پاس بھی پاؤں ہے چونٹی کے پاس بھی ہاتھی کے پاس بھی ہے کیا چونٹی کا پاؤں اور ہاتھی کا پاؤں ایک برابر ہے فرق ہے کہ نہیں فرق ہے بہت فرق ہے تو جو موصوف ہے اس کے لحاظ سے صفت کی تعین اور اس کی حقیقت ہوتی ہے اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان مجسمے بناتا ہے مجسمہ اسٹیچو اس میں ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اگنیاں ہوتی ہیں لیکن کیا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں خون ہوتا ہے گردش ہوتی ہے حرکت کرتا نہیں ایک انسان کے ہاتھ پاؤں میں گردش حرکت ہے خون ہے سب کچھ ہے لیکن اس چوچوں کو بھی ہاتھ کو ہاتھ کہتے نا کہ اس کا ہاتھ ہے اس کی انگلیاں ہیں اس کا پاؤں ہے اس کا چہرہ ہے اس کی آنکھ ہے چہرہ بھی ہے آنکھ بھی ہے لیکن کیا اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے وہ کیا وہ بات کر سکتا ہے کیا ناک بھی کیا ناک سے سونگ سکتا ہے وہ کان بھی ہوتا ہے کہ کان سے سن سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا مجھے سما ہے لیکن ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں یہ نے دیوار پر کچھ بنا دیا دیوار کو بناتے نا کیا نام ہے کیا بولتے ہیں اس کو جو پینٹنگ کرتے ہیں پینٹنگ پینٹنگ جو کی جاتی ہے ہاں ہاں تو یا پیپر پر اس میں بھی ہاتھ بنائے جاتے ہیں نا انگلیاں بنائی جاتی, بنا جاتی, بنا جاتی ہیں نا کہ نہیں بنائی جاتی ہیں بنائے جاتے ہیں لیکن کیا وہ ہاتھ حرکت کرتا ہے کیا انگلیاں حرکت کرتا ہے نہیں کرتا ہے تو جب یہ مخلوقات کے اندر یہ سارا فرق ہے تو اللہ رب العمین کے بارے میں ہم کیوں اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اللہ کے شاعن شان ہے اللہ کے دونوں ہاتھ اللہ کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی اگلی اللہ کے شاعن شان اس لیے ان کی کیفیت بیان کرنا یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے وہ امت تنت تو فی اسباط امال امیر کتابیں سننا ف ترک ہو جو صفات کتاب اللہ اور سنت رسول میں وارد نہیں ہوئے ہیں ان کو ثابت کرنا تکلف کرنا اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیوں کیونکہ اللہ نے نہیں بیان کیا تو ہم ان صفات کو نہیں بیان کریں گے جو صفات نہیں وارد ہیں کتاب اللہ اور شریط رسول میں ہم ان کو نہیں بیان کر سکتے نہیں جائز مان لیے جو وارد ہیں انہیں کو بیان کیا جائے گا اور ان پر ایمان لایا جائے گا جو وارد نہیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ان صفات کی نسبت نہیں کر سکتے حرام کرنا جو بیان ہے وارد ہیں انہیں پر ایمان لانا یہ یہاں کی دائمی فتویٰ کمیٹی کا جو ہے یہ ایک فتویٰ ہے جس میں شیخ ابو بکر ابو زید تھے جن کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالعزیز میں عبداللہ نباس جو سابق مفتی تھے وہ تھے اس فتوی میں ان کا یہ ہے ان کی بھی ہو گئی ہے شیخ عبدالعزیز علو شیخ جو اس وقت مفتی ہیں حافظہ اللہ شیخ صالح فوزان جو ابھی موجود ہیں بڑے امام ہیں عالم دین ہیں سب عبد بن غدیان یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں ان سب کا فتویٰ ان کا غور ہے اور یہاں کی دائمی فتویٰ کمیٹی کے, کے اندر یہ سب کے سب جو ہے موجود ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ عبام کے دو قدم ہیں لیکن ان کی کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے ان کی کیفیت بیان کرنا چاہیے ہم آئے جائز میں ایسے ہی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے شروع و بہت اہم کتاب ہے شرح سننا وہ بھی اس کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ القدم و رج من صفات اللہ المنجہ ان تقیف قدم اور رجل رجل کہتے ہیں پاؤں کو پیر کو قدم بھی پاؤں آ جاتا ہے قدم اور رجل یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے وارد ہیں جو کیفیت سے پاک ہیں یعنی yani ان کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی فل ایمان و بحا ان پر ایمان لانا فرض ہے ولامتنا الخود بحا واجب اور ان کی تفصیل میں جانا کیفیت میں جانا اس سے رک جانا واجب ہے یعنی ان کی کیفیت بیان کرنے سے رک جانا واجب ہے فل مہتدی منسل کا طریقہ تسلیم محتدی وہ ہدایت یافتہ جو اس راستے پر چلتا ہے جو تسلیم کا راستہ ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہم نے مان لیا کہ اللہ ابرامن کے صفات ہیں اور ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کرتا وہ وہ ایمان لاتا ہے کہ بھائی ہم نے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے الخا ضوفی ضائع اور ان کی کفیت کے بارے میں بحث کرنے والا ان کے پیچھے پڑنے والا وہ ذائق ہے یعنی رائے حق سے بھٹکا ہوا ہے صرف سارین کے راستے کو اس نے چھوڑ دیا ہے والمنکر معتل کرو اور انکار کرنے والا معطل ہے معتل ہے نہیں اللہ کی سفات کا انکار کرنے والا وہ وہ نہیں مانتا گویا کہ اللہ کی سفات کا انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے و مشبہن اور کیفیت بیان کرنے والا وہ تشویش دینے والا اللہ کی کوئی تشویح ہے اللہ کی کوئی کیفیت ہے نہیں ہے کیفیت ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں کیفیت ہے اللہ ابراہم کی لیکن کیفیت بیان کرنا ہمارے جائز نہیں ہے کیونکہ کیفیت کہیں ہمارے پاس نہیں کیفیت ہے اللہ تعالی کی ذات کی کیفیت ہے اللہ کے ہاتھ کی کیفیت ہے لیکن کیسی ہم کو نہیں معلوم ہے لہٰذا اگر کوئی کیفیت یہاں بیان کرتا ہے تو وہ کیا ہے مشب ہن تشبیح دینے والا اور تشبیہ دینا کیا حرام ہے لئی سا کمی صلی شی وبا اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے نہ ذات کے اعتبار سے نہ صرف اعتبار سے وہ اب سمی البصیر اور اللہ تعالیٰ کیا ہے سننے والا اور داننے اور دیکھنے والا ہے تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدم ہے حدیث پڑھیں گے ابھی بخاری مسلم کی لیکن اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے قدم ہیں ٹھیک ہے یہ ابن عباس کا قول ہم نے بیان کیا اثر ابو بساشری کا اثر بیان کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ابلامنی کے لیے دو قدم ہیں یہ بخار مسلم کی حدیث ہے جو آگے آ رہی ہے جس کو سنیم رحمت اللہ نے یہاں پر پیش کیا یہ حدیث پڑھتے ہیں پھر حدیث کی کچھ شرح کے سامنے کرتے ہیں اللہ کے سولول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اور یہ حدیث ہے ابو حیر اللہ عنہ سے اور دونوں سے مرغی کہتے ہیں اللہ کے سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تزال جہنم و لافیہ جہنم کے اندر برابر ڈالا جاتا رہے گا برابر جہنم کے اندر کن کو لوگوں کو اور پتھروں کو بھی کیونکہ جہنم کے ایندھن کیا ہوں گے دو ہے نا وقود ناس الحجارہ اس جہنم کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے تو پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا اور لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو گھسیٹ کر کے اس کے اندر پھینکا جائے گا جہنم کے اندر لوگوں کو ان کی کوئی تکریم عزت نہیں کی جائے گی کوئی اوبھکت نہیں ہوگی ان کو باقاعدہ کھینچ کھینچ کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا علمقہ لا کے اس نے کیا کہ کی؟ ان کو ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا ان کو ایسے ہی جانوروں اور ڈھیر بکریوں کے طریقے سے کوئی عزت کوئی تقریب نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ جہنمی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی عزت کوئی تقریب نہیں ہوگی وہاں پر لیکن جنتی ہوں گے باقاعدہ ان کا استقبال کیا جائے گا وسیخ الدینہ تقورب ہوں ارجنت زمرہ حتٰ الا جا و فتحت ابو ابوہا و قالََََََََََ خضرت وحا السلام عليكم طبت تم فت خلو خالدين تم پر سلامتی ہو داروغہ كہيں گے اس جنت کے داروغا کیا کہیں گے سلام ال تم پر سلامتى ہو طب تم تم لوگ اچھے لوگ ہو فت ہمیشہ کے ليے جنت میں داخل ہو جاؤ ان كا استقبال كيا جائے گا سلامتى ہو سلام کیا جائے گا دعائيں دی جائیں گى ان کا استقبال کیا جائے گا جنت کے دروازے کھول کر کے ان کا استقبال ہوگا کیونکہ جنت والوں کے لیے جنتوں کا لیکن جہاں نبی ہوں گے ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا کلا القیافی فوج ان خزنت علمیات جب ایک فوج اس کے اندر ڈال دی جائے گی فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا تم نے ڈرانے والے کی بات کیوں نہیں سنی نبی کی بات کیوں نہیں تم نے سنی وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے ندی رہے ہمارے پاس لیکن ہم نے تقزیب کر دیا جھٹلا دیا ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اللہ پر ایمان تھا ان کا اللہ پر ایمان ہے ان کا مشرقین کا کفار کا وہ کہیں گے کہ فکر وقول مان نہ زل اللہ عمن کہ ہم کہیں گے اللہ نے ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ نے نہیں کیا تم جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو ہم نے انہوں کیا کہیں گے وہ کہ ہم نے نبیوں کی تقزیب کی نبیوں کو جھٹلا دیا اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تو ان کا اللہ پر ایمان تھا لیکن اللہ تعالی کی عبادت میں وہ شریک کرتے تھے اللہ کی لوہیت میں اصما و صفات میں وہ شریک کیا کرتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے اللہ کو خالق مانتے تھے مالک مانتے تھے اولا دینے والا مانتے تھے لیکن اللہ کی الوہیت میں اللہ تعالی کی عبادت میں وہ شریک کرتے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے واسطہ لیتے تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری بات نہیں سنتا ان کے ذریعے سے اللہ ہماری بات سنتا ہے جیسا بہت سارے مسلمان لوگ کرتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مانتے اللہ تعالیٰ ہی سے لیکن ان کے واسطے سے مانتے ہیں نیک لوگ ہیں ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے کیا اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سننے پر خاطر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات نہیں سن سکتا نا اس بلّا آپ جن کو واسطہ بناتے ہو آپ کی بات سن سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کی بات نہیں سن سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی باتوں کو ہے آپ کے دل میں کیا اللہ بھی معلوم ہے آپ نہیں بولیں گے تو بھی اللہ کو معلوم ہے سینے میں ہوا ہے اللہ کچھ جانتا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے وسیلہ لیتے ہیں حرام ہے سب کرنا یہ ڈائٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تو مکہ کے مشرقین بھی جہنم کے اندر جائیں گے کفار مشرقین سب کا اللہ پر ایمان لیکن اللہ کی عبادت میں وہ شرک کرتے تھے تو کہیں گے کہ ہم جھٹلا ہم نے جھٹلا دیا ان کی باتوں کو تو ان کو جہنم میں کھزیر کر کے پکل پکل کر کے پھینکا جائے گا ان کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر ان کا کوئی استعمال نہیں ہوگا کا تو یہ معیتے ہیں اللہ تضال و جہنم عید الخافیہ کے اندر لوگوں کو بار بار ڈالا جاتا رہے گا پھینکا جاتا رہے گا وہ یہ تقور اور وہ کہتی رہے گی جہنم کیا کہے گی اس سے معلوم ہو کہ جہنم بات بھی کرے گی جہنم بات بھی کرے گی ہے کہ نہیں ہے اب یہاں وہ عقیدہ ذرا سوچیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہمیں مانیں گے کہ اللہ کلام کرتا ہے اللہ کلام کرتا گفتگو کرتا ہے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے لیے زبان ہے اللہ کے لیے ہونٹ ہے اسی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا انکار کر دیتے کہتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کلام نہیں کرتا ہے کیونکہ اگر کلام مانیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زبان ہے جب زبان کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے نہیں ضروری ہے ہے نا نہیں ضروری بات, بات کرنے کے لیے زبان کہاں ہونا یہ جہنم کے پاس زبان ہوگی لیکن بات کرے گی زبان کیا کہے گی حلمی مزید اور لا اور دو اور یوم نقول جہنم حلم تلا وہ تقول و, و حلمی اللہ تعالیٰ جہنم سے کہے گا آپ ہو گئی خلاص تیرا پیٹ بھر گیا کہے گی نہیں اور لے کر کے اور چاہیے اور چائے چاہی بھی پیٹ نہیں بھرا ہمارا وہ جہنم بات کرے گی تو کیا جہنم کے اندر زبان ہوگی دانت ہو گئے ڈاڑھ ہوگی اس کی ہوٹھ ہوں گے اس کے نہیں اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے میں اس سے پہلے کتنی مثالیں دے چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے پتھر مکے کے اندر ہمارے بھی کوئی سلام کیا کرتے تھے ہمارے بھی گھماتے تھے صحیح مسلم کروا رہے تو کیا اس پتھر کے اندر بھی زبان اللہ نے ڈال دی تھی گوشت اس کے اندر ڈال دی تھی وہ کھجور کی ٹہنے جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اور جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ نے کھجور کی ٹہنی کو ہٹا دیا تو رونے لگی اسے آواز آنے لگی جیسے ڈگچی سے آواز آتی چاول پکنے کی آواز آتی تو کیا اس کے اندر سوکھی ٹہنی کے اندر زبان آگئی تھی اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ البراہی اس کو بات کرنے کی جو ہے طاقت اور قوت دے دی اللہ البراہن سے اس نے بات کیا تو ایسے ہی جہنم بھی بات کرے گی تو پھر اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے ہم کلام مانیں گے تو اللہ کے زبان ماننا پڑے گا بات غلط ہے حرام ایسا کہنا ہم کہتے نہیں بالکل نہیں ماننا پڑے گا اللہ کلام کرتا اللہ نے بیان کیا بھائی ہست موسا کا لقب تھا کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے ہمارے کو مراج ہوئی مہراج میں اللہ تعالی سے آپ نے کلام کیا قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے نا سب کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے اس کو انکار کر دیتے کہتے, کہتے کہ کلام کا معنی یہاں پر کچھ اور ہے کلام کا معنی یہ ہے کہ نفسی کلام انسان کے دل میں وہ سسے آتے خیالات آتے وہ مراد ہیں نوز بلّہ اطابل کر دیتے کہ اللہ کلام تو کرتا لیکن یہ کلام وہ کلام نہیں جو ہم بات کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے کہ جو دل میں وہ اور خیالات آتے وہ براد ہے وہ مراد ہے میں اس سے پہلے شاید ایک مرتبہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس گئے جو عشاءہ اور ماتردی تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کی تعول کرتے تھے کہ کلام تو ہے اللہ کے لیے لیکن کلام کا معنی کلام نفسی دل میں جو کلام ہوتا ہے دل میں انسان کو جو سوچتا ہے وہ مراد ہے وہ مراد ہے انہوں نے یہ تعول کرتے تھے کون اشاعرہ اور ماتردیا باسمار کی آپ لوگوں کو تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہے لیکن کلام کا مطلب یہ ہے کہ کلام نفسی دل میں کلام جو ہوتا ہے ہمارے دل میں خیالات ہیں نا انہیں خیالات کا نام کلام کرنا ہے تو یہ جو عشاعرہ اور ماتردیاں ہیں جو اللہ کی شفات کی تعویل کرتے ہیں غلط یہ مانتے ہیں اللہ کے لیے کلام لیکن اس کی غلط تعویل کرتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو محدث وہاں سے گزرے اور جا کر کے بیٹھ گئے جا کر کے بیٹھ گئے تو پھر اس کے بعد گفتگو کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں حال میں آپ آئے سلام نہیں کیے انہوں نے کہا کہ میں نے سلام کیا کہا کہ نہیں ہم لوگوں کو نہیں سنا کہا نہیں میں نے کلام کیا سنا سلام کیا میں نے میں نے دل میں کیا تو بولے دل میں کیا تم نے نہیں سنا تو کہا جب دل میں کیا میں نے تم نے نہیں سنا تو اللہ رب الامین جب کلام کیا دل میں تو کیا حستے موسا نے سن لیا نہیں سن سکتے ہو تو کلام نفسی سے تم اس کا معنی بیان کرتے ہو کیسے ہو سکتا ہے یہ پھر سارے کے سارے وہ خاموش ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں سنا کیا میں سلام کیا کہا میں کیا سلام دل میں کیا کہا دل میں کیا تو کلام نفسی کیسے سنیں گے تو کہا جب اللہ نے وہی کی تھی حسط موسا علیہ السلام کو وہاں پر تو ہنست موسا نے سنا کہ نہیں سنا اللہ نے کیا فستے میں سنو جو میں کہہ رہا ہوں اور تم کہہ دو کلام نفسی سنا نہیں جاتا ہے میرا کلام تمہیں نہیں سنا سلام تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے سنا انہوں نے تو اس طریقے سے پھر وہ لوگ مبوط ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کلام اللہ کرتا لیکن کلام نفسی دل سے اللہ دل میں, دل میں دل میں کلام کرتا دل میں جو سوچتا ہوئی کلام نفسی نعوذ باللہ من ظالم اللہ نے باقاعدہ کلام کی حستی جبیل سنتے تھے سن کر کے لا کر کے اللہ کے سر پر نازر فرماتے تھے قرآن سنا ہنستے جب العمین اللہ عامن سے لا کر کے پھر ہنستے امار نبی پر نازل کیا ان کو تو کلام نفسی نہیں ہے یہ کلام نفسی کہنا یہ اس کی تعریف ہے یہ جی ہاں تو جہنمی بات کرتی ہے تو جہاں بات کرنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جی ہاں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نازل کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھیں اللہ نے کلام کیا اس زبان کے اندر جیسے اللہ رب اللہ عربی میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام وہ کہے گی حلبی مزید کیا اور ہے حت عرب العزت فیح رجل ہو یہاں تک کہ اللہ رب العزت اللہ جو عزت والا ہے وہ اپنا قدم رکھ دے گا وہ فی روایتی علیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم رکھ دے رجل اور قدم دونوں قلم حدیث میں آیا ہوا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر رجل بھی اور قدم بھی ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہے فیم ذوی بدہ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے قدم ہے اب یہاں ایک مسئلہ میں بیان کر دو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں قدم رکھے گا کیا کہیں گے ہم جی اللہ عالم یہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا بس یہاں یہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ دونوں قدم رکھے گا ایک رکھے گا نہیں اللہ اپنا قدم رکھے گا کیونکہ یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دونوں قدم رکھے گا یہ ہے اللہ اپنا قدم رکھے گا تو یہاں چونکہ تفصیل نہیں ہے اس لیے جتنا ہے اتنا ہی ہم کہیں گے اللہ اپنا قدم رکھے گا بس آگے خاموش ٹھیک ہے یہ نہیں کہا جائے کہ اللہ دونوں قدم رکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے دونوں دو قدم ہیں اللہ کے دو قدم ہیں لیکن اللہ اپنا قدم رکھے گا بس یہاں پر ہم کہہ کر کے خاموش ہوئے گا اس سے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اتنا ہی جائیں گے جتنا قرآن ہم کو جانے کے لیے کہے گا جتنی حدیث ہم کو جانے کے لیے کہیں گے آگے نہیں جاتے ہم الحدیث ہو گئے سلفیاں الحمد للہ سلف صارین کے عقید اور منحج پر ہیں پرانو حدیث آگے خلاص اسلط و قدم و بیند اللہ اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ اب آگے نہیں جائیں گی ہاں اللہ نے بیان کیا قدم رکھے گا اب دو بیان کریں گے اب وہ ہے کہ اللہ سے آگے چلے گے نبی سے اور حدیث سے آگے چلے گے نہیں جتنا اللہ نے بیان کیا نبی نے بیان کیا اتنا بس اللہ اپنا قدم رکھے گا بس لیکن اللہ کے دو قدم اللہ کے ٹھیک ہے فتقول وقت تو وہ کیا کہے گی بس بس کافی ہے کافی ہے جہنم بول پڑے گی تو اللہ رب الامن اس کا پیٹ بھرے گا جہنم کا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ جہنم الجنت و النا سے اجمعین ہم جہنم کو لوگوں سے اور جناتوں سے بھریں گے تو جب نہیں بھی اس کا پیٹ بھرے گا اور مانگے گی لوگ ختم ہو جائیں گے تو اللہ اسے معلوم ہوتا کہ جہنم کتنی کشادہ ہے جہنم کتنی بڑی ہے اس کا پیڑ نہیں بھرے گا اس کو اور چاہیے لوگ اور چاہیے اس کو تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا قدم رکھتے ہی وہ کہے گی بس بس ہمارے لیے بس کافی ہے اور نہیں چاہیے جہاں جنت بھی نہیں بھرے گی جنت کو بھی اور چاہیے تو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے نئے لوگوں کو پیدا کرے گا جہنم میں نئے لوگوں کو داخل نہیں کرے گا تو کیونکہ یہ عذاب ہو جائے گا ان لوگوں کے اوپر اسے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والا احمد والا تو اللہ رحمت سے لوگوں کو اللہ کی رحمت جس کو چاہے جنم داخل کر دے اللہ تعالیٰ کو, کو کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ کی رحمت اللہ نبی رحمت سے جو ہے نئے لوگوں کو پیدا کر کے اللّہ تعالیٰ جنم داخل کر دے گا اللہ کا احسان ہوگا لیکن جہاں میں اللہ داخل نہیں کرے گا یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہوگا اللہ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ ان لوگوں کو جنم داخل کیا جائے اسے اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا اور اس کے بعد وہ کہے گی بس بس ہم سے زیادہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کافی ہمارے لیے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس حدیث سے معلوم ہوا جس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے مسئلہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث یہاں بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ رب بلامین کے لیے کیا ہے قدم ہے اللہ کے لیے رجل ہے جو اہل باطل ہیں اہل بدعت ہیں وہ کہتے ہاں رجل سبراج جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جماعت داخل کرے گا ان کا کہنا صحیح ہے غلط ہے غلط ہے کیوں غلط ہے اس لیے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ یہ دو حدیث کے اندر ہے اللہ رکھے گا اور ان لوگوں کی نسبت اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں مراد جو ہے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں داخل کرے گا اس میں تو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت کی ہے حتیٰ علی جلحو اللہ نے کہا یہاں تک کہ اللہ اپنا پاؤں رکھے گا یہ اللہ نے کہا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا اللہ نے کیا اپنا پاؤں رکھے گا ڈالنے کا ذکر نہیں کیا اللہ رب اللہ نے ڈالنے کا ذکر جہنمیوں کے بارے میں کیا لیکن یہاں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھے گا اگر لوگ مراد ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ اللہ ان کو ڈالے گا جہنم میں لیکن ڈالنے کے لفظ اللہ نے نہیں فرمایا کیا فرما یہ جو آری جلو ہو اور پھر اپنی طرف نسبت کی اور اپنی طرف اللہ کی طرف جس کی نسبت ہوتی ہے اس میں اس کی تکریم اور عزت ہوتی ہے اور یہ جہنمی لوگ ہیں تو جہنمیوں کے نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرے گا میں اس بلا مزار نہیں کر سکتا لہٰذا یہاں رجل سے مراد جماعت نہیں ہو سکتی عربی زبان میں رجل جماعت کے معنی میں آتا ہے لیکن یہاں پر وہ عربی کے لحاظ سے ہے لیکن یہاں پر رجل سے مراد جماعت لوگوں کی نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے حتیٰ یہ رج لو اپنا پاؤں اللہ رکھے گا ایک ایک معنی. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں اور اہل جہنم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جن کی نسبت کی جاتی ہے اس سے ان کی تقریم اور ان کی عزت مراد مقصد ہوتا ہے لہذا یہ چونکہ جہنمی ہے ان کی کوئی تقریم اور کوئی ان کی عزت نہیں ہے لہذا ان کی نسبت اللہ ان کی طرف نہیں کیا جائے گا یہ نسبت شرف کے لیے ہوتی ہے اس, م... اس کے مقام مرتبے کو بلند کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر تو اس میں گھڑ کی عزت اور شان بلند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ اس کی عزت کی جائے اس کا مقام ہے اس کا ادب کیا جائے شور شرابہ نہ ہو اس کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھا جائے کیونکہ اس کی نسبت اللہ اب کی طرف کی گئی تو یہ شرف کے لیے یہ کیا جاتا ہے شرف کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر یہ مانا جائے تو گویا کہ ان کے لیے شرف ہے ان کے لیے عزت اور تقریم ہے اور جب عزت اور تقریم ہوگی تو ان کو جہنم میں کیوں داخل کیا جائے گا جن کی عزت اور شرف ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جنم میں داخل کرے گا تو معلوم ہونا تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ حقیقت کے خلاف ہے حقیقت کیا ہے کہ یہاں پر اللہ ابرّن کا پاؤں مراد ہے. اللہ نے باقاعدہ جو ہے رجل قلط استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا یہاں پر رجل اور پاؤں مراد ہے اور رجل سے کا حقیقی معنی پاؤں ہے اب اس کو اس معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیرنا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو اور یہاں کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر یہ حدیث جو ہے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کی ہے اور اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم بہت کشادہ ہے بہت وسیع و عریض ہے اور اس جہنم سے ہمیں اور لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس جہنم سے بچنے کے لیے وہ اعمال کرنا چاہیے جو انسان کو جہنم سے بچانے والے اور سب سے بڑا عمل جو انسان کو جہنم سے بچائے گا اللہ تعالیٰ کی توحید خالص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے جی اگر انسان سے بچتا ہے تو اپنے آپ کو اس نے جہنم سے گویا کہ بچا لیا تو ایسے امال انسان کو کرنا چاہے جو انسان کو جہنم سے بچائے ان عمال سے غریز کرے جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے اور سب سے بڑا عمل جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شرک کرنا اللہ ربراہن کے ساتھ جی بندوں کے حقوق کھانا بندوں کا حق نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چاہے چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو ہر شرک کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا بڑا شرک کرنے والا جہنم سے نہیں نکلے گا البتہ چھوٹا شرک کرنے والا جہنم سے نکلے گا لیکن جہنم کے اندر سب جائیں گے ہر شرک کرنے والا اللہ کہ اس نے تحبہ کر لیا اگر توبہ کر لیا ہے تو پھر وہ جہنم وہ گویا کہ اس نے شرک نہیں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے والا شرک کو کوئی معاف کرنے والا ہر گناہ معاف کرنے والا ہاں اگر بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں سے انسان جا کر کے معافی مانگ لے یا اس کا حق اس کو واپس کر دے تو اس طریقے سے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یا اس کے اندر ہمارے لیے یہ درس ہے کہ انسان کو جہنم سے ڈرنا چاہیے اور جہنم سے بچنے کے لیے انسان کو تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ عمل کرنا چاہیے جو انسان کو جہنم کے اندر نہ لے جائے جہنم سے بچائے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب الامن ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العامن ہم سب کو صلب صارحمین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے یہ سب بنیادی عقیدہ ہے جس کا ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور میں نے شروع بیان کیا کہ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کوتاہی ہمارے یہ ہوئی ہے کہ عوام الناس کے اندر اسما اور صفات کا جو معاملہ عقیدہ اسے نہیں بیان کیا گیا اس لیے جب مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھئی کیا ایسا بھی اللہ کے لیے اور میں نے بیان کیا کہ دو طرح کے لوگ ہمارے کوئی ساتھی بات میں آئیں ان کے لیے میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ بھئی جو اہل حدیث لوگ ہیں سلف ساحر کے عقید و منحص پر ہیں جب ان کے سامنے بات بیان کی جاتی ہے دلیل دیا جاتی ہے وہ مان لیتے لیکن باقی جو لوگ ہیں انہیں نہیں مانتے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اس بات کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے تصویر تصویر لازم آتی ہے اللہ کے لیے یہ چیز لازم آتی ہے تو اس کی بنیاد پر انکار کر دیتے ہیں کوتا ہی ہماری طرف سے بے ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے بھی یا مسئلہ کہ اہل حدیث کلما نے بھی اس عقیدے کو عوام الناس تک نہیں پہنچایا جب سعودی عرب کے اندر میں نے کہا کہ آپ کسی سے پوچھ لیجیے ایک ڈراور سے پوچھے ایک بچے سے پوچھیے ایک عورت سے پوچھیے ایک جو ہے بزنس مین سے پوچھے کسی سے پوچھیے اللہ کی سب بات کے بارے میں کہ کی کیا اللہ کے لیے آنکھیں کہے گا ہاں اللہ کے لیے آنکھیں لیکن ہم نہیں جانتے کیسے ہیں فوراً آپ کو جواب دے گا کیونکہ اس عقیدے کو بیان کیا گیا یہ بھی عقیدہ ہے توحید اسماؤ اور سب یہ بنیادی عقیدہ ہے اس کے اندر بھی اگر شرک ہوگا انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا لہذا اس کو بھی ہمیں بچوں کے درمیان یا اپنی حیثیت بھر لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان کا عقیدہ کامل اور مکمل ہو اور مکمل طور پر صرف صارین کے عقیدے اور منحصب ہو اور جب اس لئے کی کوئی بات ہو توجہ کا اظہار نہ کرے یا اس کو جو ہے برا نہ لگے یا اس کا انکار نہ کر بیٹھے اس لیے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں ان تمام مسائل کو صفات کو عوام کے سامنے بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو اس کا بھی عقیدہ کا علم ہو اللہ تعالیٰ توفیق جامن و جذاقب اللہ خیر اور سروینا محمد ولہ علیہ میں I don't know.